ایک اور سوال تھا تین شخص ہیں انہوں نے تیس تیس ہزار پہ ملا کے ایک جانور خریدا جس میں سات حصے ہوتے ہیں اچھا اس میں سے ایک شخص نیت یہ تھی کہ میرا جو حصہ ہے تیس ہزار کا اس میں میں اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ بھی حصہ شامل کر لوں تو اس کا یہ دو حصہ یا تین حصہ پلس اپنے حصے میں شامل کرنا کیسا دیکھیے قربانی میں جب شراکت داری کی جاتی ہے نا تو پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ وہ کتنے حصے ملا رہا ہے اور جو حصے دار ہوتے ہیں نا ان کو قربانی کے جانور سے لے کے چارہ کٹائی کا خرچہ اور ساری چیزیں جو خرچہ جانور کے اوپر لگتا ہے نا اس حصے کے مطابق دینی ہوتی ہے یہ نا اس میں ایسے نہیں کہ اگر نوے ہزار روپے کے جانور تین بندوں نے مل کے خریدا تو اب اس نے بولا میرے دل میں ہے کہ میں دو حصے میرے دل میں تین حصے دوسرے نے کہا میرے دو حصے تو اس طرح سات حصے مکمل ہو جائیں ایسا نہیں ہے اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر کے تین حصے اس میں شامل ہو تو جو جانور پہ ٹوٹل خرچہ آیا ہے اس کو سات پر تقسیم کیا جائے گا پھر ساتویں حصے سے کم کسی ایک کا بھی نہیں ہونا چاہیے تو ساتوں حصوں کے مطابق ساتوں کی رقم بالکل برابر برابر ہو تب یہ شراکت داری درست ہوگی واللہ تعالی